إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا مالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أننا محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاطيه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 يا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُوتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن صير الهديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من استيطان قديم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال رسول علماء ایک رام بدرغاندین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور نوجوانوں ہم نے آپ اذات کے سامنے پہلے تو سورت آر آف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا و امن خلط نا اماں یہ دونوں بحق وبی ہم نے یہ امت آخری امت جو بنایا ہے وہ من خلط نا کہ ہم نے جو امت پیدا کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ہمیشہ ہم ایک اور امت پیدا کرتے رہیں گے امت میں امت ممن فرق نہ امت یہ جو ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے ہمیشہ اس میں ہم ایک امہ پیدا کرتے رہیں گے امت کس کو کہتے ہیں امت کہتے ہیں ایسی جماعت ایسا گروہ اور ایسی ٹیم جو کسی ایک چیز کے کرنے یا ہونے پر اتفاق کر لے کہ ہم ایسا کرنے والے آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ایک کوئی پروگرام کرنے یا کسی نظریے اور فکر کو پھیلانے یا کسی چیز کی دعوت دینے یا کسی بھی کام کے کرنے پر اگر کوئی چند افراد یا بیس دس بیس پچیس پچاس متفق ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے امہ امہ کے معنی صرف جماعت کے نہیں ہوتا امہ کے معنی ایسی جماعت جو کچھ ایک کام کے کرنے پر متفق سمجھ گئے نا اس کو کہا جاتا ہے امہ سورہ قصص کبھی تلاوت کریں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ موسا رحی الصلاۃسلام ایک امت کے پاس پہنچے اور امت کیا تھی سارے امت کے لوگ اصل میں نہیں تھے وہ چرواہے تھے پانی پلانے کے لیے سارے چرواہے اکٹھا تھے جتنے چرواہے تھے سب کا مقصد کیا تھا اس کنویں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پانی پلانا تو اللہ نے موسا ایک امت کے پاس پہنچے تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے جب امت کا معنی آپ نے سمجھ لیا تو رب العالمین نے فرمایا سرمایا خورت اس امت کو جو ہم نے پیدا کیا ہے ہمیشہ اس میں ایک جماعت ایک گروہ ہم پیدا کرتے رہیں گے جن کا دو کام ہوگا آہ یا خلا امت یا دو نبیحق پوری امت کو ہمیشہ حق کی طرف وہ بلاتے رہیں گے حق کی دعوت دیتے رہیں گے ہمیں ان کا کام کیا ہوگا ہمیشہ وہ لوگوں وہ امت ہمیشہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہیں گے حق کی دعوت دیتے رہے گا وہ کہ رو وی یاد اور فیصلہ بھی ہر چیز کا وہ اسی ہدایت کی روشنی میں کریں گے اب وہ گروہ پتہ چل گیا جمع اس امت میں ایک گروہ ایسا ضرور ہوگا اللہ رب العالمین نے سورت عالم کے اندر فرمایا ول تکم من کم اما ول تمہارے اندر ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہنا رہے گا رہنا چاہیے جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتی رہے اور امر بال معروف و نہیں منکر کا خریدا انجام دیتا رہے ایک گروہ ایسے ہونا ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا لا تک من امتی میرے امت میں ایک گروہ پہلے تو آپ نے بیان فرمایا میرے یہودی بہتر فرقوں میں اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے ایک فرقہ جنت میں گیا اور ستر فرکے جہنم میں گئے عشائی جو ہیں وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے بہتر میں سے سیونٹی ون جہانب میں گیا اور ایک فرقہ جنت میں گیا وسطرے کو فرقہ اور میری امت اور آگے بڑھے گی میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے یعنی سیونٹی تھری فرقے سیونٹی تھری فرقوں میں سے سیونٹی ٹو دہانا میں جائیں گے اور صرف ایک کہاں جائے گا جنت میں جائے گا اب وہ کون سا گروہ ہوگا کون سا گرے ہوگا صحیح بخاری مسلم اور ساری کتب کے اندر روایت موجود ہے نبی نے اس لا کا میرے من بنایا میری اس امت میں بہتر تہتر فرقے تو ہوں گے لیکن ایک فرقہ ہمیشہ اس امت میں ایک, فرقہ ایک, ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم ہوگا حق کے لیے لڑے گا حق کی دعوت دے گا وہ اللہ تعالیٰ اس فرقے کی مدد کریں گے منسورینا وہ دنیا میں لوگوں کے مدد کا محتاج نہیں اور نہ دنیا سے اسے کوئی نیس تو نابود کر سکتا ہے کیوں نہ ہوں منسورینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی مدد ہوتی رہے گی اور اس طرح سے قیامت تک ایک گروہ یہاں موجود ہوگا جب اس حدیث کو آئم کرام پڑھاتے امام بخاری امام مسلم اور بہت سارے محدثین احمد بن حنبل جب اس حدیث کو بیان کرتے تو لوگ پوچھتے کہ کون سا فرقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہے گا اور حد کے لیے وہ لڑتا رہے گا لوگ اس کا بائی کاٹ کریں گے لوگ اس کو دھتکار دیں گے اور لوگ اس کو اس طرح سے تنگ کریں گے ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ کون سا گروہ ہوگا تو تمام محدثین نے کہا علم یقون سے فلاں وہ گروہ صرف ہی کا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا گروہ نہیں ہو سکتا الحمد آپ اللہ جانتے ہیں پہلی سدی ہجری کے اندر ہی بدعات ایجاد کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا خوارص پیدا ہوئے خوارج پیدا ہوئے اس کے بعد جو ہے سیا پیدا ہوئے مرزیا پیدا ہوئے موتضہ پیدا ہوئے قدریا پیدا ہوئے جبریہ پیدا ہوئے بے شمار فرقے امت میں پیدا ہوتے گئے لیکن ایک گروہ برابر ہر فرقے کا مقابلہ کرتا رہا کبھی جیل میں ان کو ڈالا گیا کبھی قتلوں نہیں کیا گیا کبھی ان کو ان کا بائی کاٹ کیا گیا ہر قسم کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کیا لیکن اللہ لیکن وہ گروہ برابر باطل کا مقابلہ کرتا رہا اللہ اکبر اسی لیے اسی لیے امام شیخ الاسلام ابن کی رحمت اللہ لے بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں اے اہلوگو اہل سنت بل جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں ایک گروہ ہمیشہ سے ابا حنیف کا مالکن و شاخ و احمد احمد کیا وہ فرقہ ابتدائی اسلام سے قائم تھا یہاں تک کہ ابو حنیفہ اور امام مالک امام شاقی احمد بن ہمبل ان سفیان سوری یہ بڑے بڑے ائمہ جس کو لوگوں نے آج امام بنا رکھا ہے ان اماموں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی ایک فرقہ موجود رہا اور حیرت کی بات ہے وہ کہتے ہیں ان سے جو نفرت کرے گا وہ بدرتی ہوگا کیا کم ہوگا وہ ایک ایسے گروہ سے اس نے ہے نفرت جس گروہ کو اللہ تعالی نے حق قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیج رکھا ہے اب ایک بات اور بتائیں پورے رات کی ہمیں ایک آئت یاد آئی بڑی اہم ہے اس کو آپ حضرات یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا معماما نبی عر قرآن پاک کے عائق ہے اور نبی علیہ السلاۃ السلام کی حدیث صحیح اور جس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں اور بہت ساری جگہوں پر یہاں تک کہ جو مشکاۃمساوی آپ لوگ پڑھتے ہیں اس مشکات المساوی کے اندر بھی موجود ہیں نبی علیہ الصلاۃ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ تعالی بارش برساتا ہے بارش تو ایک ہی ہوتی ہے نا ہر ہر قطرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے لیکن جب زمین پر آتا ہے تو زمینیں تین قسم کی ہو جاتی ہیں ایک زمین تو بڑی عالیستان ہوتی ہے جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے ایک قطرہ پانی پر ضائع نہیں کٹے ذہن میں رکھے تین قسم کی زمین ہوتی ہیں ایک زمین تو وہ ہے پانی کا ہر قطرہ وہ کیا کر لیتی ہے جذب کر لیتی ہے جذب کرنے کے بعد اس سے کیونکہ پانی زمین کے اندر پانی شرائط کر دیا زمین نے پانی کو جذب کر لیا ہے اسی لیے اب وہ زمین سب کو فائدہ پہنچاتی ہے اللہ اکبر اب وہ اس سے فصلیں بہت ہی اچھی باغات پھل ہیں فصلیں پر اناج اور گلہ پیدا کرتی ہیں یہ ایسی زمین ہے کہ جانوروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے کیوں اناج تو انسان کھاتے ہیں اور پودا جانور کھاتا ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی زمین ہے کہ خود اس نے پانی سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو پہنچایا گراگوں سے سنیے گا اور ایک دوسری زمین ہے جو سیکنڈ کراس کی ہے سب سے آدھا درجے کی تو ہے اور دوسرے درجے کی زمین کیوں ہے وہ بڑی سخت ہے پانی کو اپنے اوپر روک تو لیتی ہے لیکن خود پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتی وہ کیا ہے پتریلی زمین ہے یا تالاب ہے بارش برس ہوئی پانی کو اس نے اپنے اندر اکٹھا تو کر لیا لیکن ذرہ برابر خود اس زمین نے پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا کیسے فائدہ پہنچا تالاب میں پانی بھرا ہے تالاب میں تو فائدے نہیں اٹھایا پہاڑوں پر پتھروں میں زمین پر پتھروں میں پانی بھرا ہوا ہے اس نے پانی سے فائدہ نہ اٹھایا لیکن جنگل کے سارے جانور چلتے ہوئے مسافر سارے مویشی جس کا بھی گزر ہوا پانی سے فائدہ اٹھایا یہ دوسرے درجے کی جو زمین ہے ایسی زمین ہے کہ خود تو فائدہ نہ اٹھایا دوسرے کو فائدہ پہنچایا اور ایک تیسری زمین نہایت بدبخت ہے نہ خود پانی کو جدہ کرتی ہے اور نہ پانی کو اپنے اندر رکھتی ہے بلکہ پانی اس کے پیٹ پر برسنا اور اس نے بگا دیا ندی نالے پر نالوں میں جا کر کے بہ کے چلا گیا اللہ کے رسول سلم نے فرمایا یہی ہماری مثال ہے اللہ نے جو دین اور جو شریعت اور جو کتاب سنت علم لے کر کے بھیجا ہے اس کی بھی مثال یہی ہے اللہ ہے کچھ لوگ تو ایسی ہیں اس علم سے فائدہ اٹھایا سیکھا عمل کیا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دی اور یہ گروہ اہل حدیث کا ہوگا کون کو ہوگا خود انہوں نے کتاب و سنت کو پڑھا سیکھا سکھایا اور اسی کو پھیلانے کے لیے ساری زندگی انہوں نے اپنی طرف کر دیا اور ایک زمین ہے اور جو خود تو فائدہ نہ اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا وہ کون سر ہوگا آپ لوگ طے کیجیے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہو سکتا ہے نام لے تو کسی کا دل دکھے لیکن ہے ایسا سمجھ گئے نا بڑے بڑے مدارس بڑے بڑے پریس بڑے بڑے کیا کہتے ہیں پرنٹنگ پریس اور بڑے بڑی لائبریریاں قائم کی ہیں سب کچھ ہے آپ جائیں تو سب کچھ مل جائے گا لیکن کوئی ایک سنت حلق کے نیچے نہ اتری ان کے ہاں پڑھ تو سکتا ہے دوسروں کا فائدہ پہنچا لیکن بدبخت اپنے سے فائدہ نہ اٹھا سکے اللہ اس سے بھی بچائے اور ایک تیسرا ہے میرے بھائی نبی علیہ اللہ نے ساتھ نمایا وہ تیسری زمین کیا تھی ایسی بدبخت زمین نہ خود فائدہ اٹھائی اور نہ کسی دوسرے کو فائدہ اٹھایا وہ ہمارے بڑے بھائی لوگ ہوں گے بڑے بھائی لوگ ہوں گے آپ بڑا سوچیں نہ خود کی قرآن و حدیث سیکھا اور بڑے بڑے اسٹیج پر بھی آج تک کبھی پبلک کو بھی قرآن و حدیث کا سبق نہ دیا قرآن چومے گا مردوں کو بخشے گا زندوں کو بڑھائے پڑھائے گا آج خود کلمہ نہ پڑھ سکا مردے کو کلمہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا میرے بھائیوں ذرا سوچو اللہ کے نبی وسلم نے حدیث کے بڑی وضاحت کر دیا لیکن بات یہ چل رہی تھی ایسا گروہ جی جو حق پر ہے اللہ تعالی اس کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص کس کے ساتھ ہوگی اس گروہ کے ساتھ کیوں میرے بھائی بڑا اچھی طرح سے سمجھو ہاں؟ میرے بھائی آج بہت زیادہ سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے آج کوئی آپ کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتا ہے کوئی آپ کو دہشت گرد کرتا ہے ہاں؟ آج تک کسی نے ہندوؤں کو دہشت گرد نہیں کہا کہا تو اہل حدیثوں کو دہشت گرد کرار دیا آج تک کسی نے قادیانیوں کو انگریزوں کا ایجنٹ نہ کہا اگر کہا تو اہل حدیثوں کے ایجنٹ اللہ تک ہمیں اگر کسی نے یہودی کہا یہ سیٹ دفر یہودی ہیں تو کہنے والے ہمارے بڑے بھائی ہیں اللہ کی قسام. اب سوچ کی بات ہے یہو کہتے ہیں یہودی کو یہودی نہیں کہنا چاہیے لیکن اہل حدیثوں کو یہودی کہنا بھی وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں بلکہ ابھی ہم آپ کو کیا بتائیں یہ بکرید کے پہلے میرے بھائی سمجھو اللہ تعالیٰ کام کتنا, کتنا بڑا احسان آپ پر مٹانے سارے سارے کو کی کوشش کرتے ہیں لیکن صرف ایک اللہ ہے جو آپ کو بچانے, کی بچانے بچایا کرتا ہے ابھی ذرا سوچو ہم کیسی تصور کریں یہ عید کے بقریت سے کے نہیں بکر عید گزری ہے عید سے تقریباً میرا گھر پندرہ دن پہلے کبا کے ہم برطانیہ میں تھے تو وہاں پتا چلا حج پر لگا ہوا کیا برطانیہ سے برمینگا مغارہ سے جو حج میں جانے والے لوگ ہیں ان کو وہاں اس مسجد میں اکٹھا کر کے حج کی ٹریننگ دی جا رہی ہے سنو آج دنیا کتنی بڑی دشمن آد کی ہے لیکن اس کے باوجود اے? یہ مسجد کبھی اتنی بڑی رہی ہوگی پھر اتنی بڑی بنی پھر اتنی بڑی بنی اور پتا چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ دے تو ساتھ میں آسمان تک ہماری مسجد ہی بڑھتی جائے ہاں یہ اللہ کا کرم اللہ کا احسان دنیا تو گھٹانا چاہے اور اللہ آپ کو بہاتا جا رہا ہے کیوں دو کرو پندرہ دن پہلے حج کی ٹریننگ کے لیے اجتماع ہو رہا ہے حج کی ٹریننگ دی جا رہی ہے بڑے حضرت کو بڑے امام وغیرہ پہن کر کے بڑے چونکہ بڑے حضرت ہیں بیٹھائے گئے ہیں تو اس میں ایک شخص نے کہا صاحب ہم حج میں جا رہے ہیں لیکن ہم کو طواف کی دعائیں یاد نہیں ہے کہا کہ ایسا کرو نوٹ کر لو نوٹ کر کے پڑھ لینا کیا کرو لکھ لو پڑھ لینا کہا لکھنا بھی نہیں آتا کہا موبائل میں ڈال لو بٹن تو بنا آ جائے گا پڑھتے جانا کہا کہ ٹھیک ہے ایک دوسرا کھڑا ہوا صاحب اس کو تو پڑھنا آتا ہے مجھے تو بالکل نہیں آتا کہا بھی ایسا کرو تم کو دعا نہیں یاد ہے تباہ کرتے ہوئے الحمد للہ صاحب اللہ ہم کو قرآن بھی نہیں یاد ہے کہاں کرو اللہ ابھر کہا یہ بھی صحیح سے نہیں آتا تو کہاں تم کو کچھ نہیں آتا کہاں نہیں کہاں ایسا کرو وحادیوں کو گالی دیتے رہنا سب سے بڑا طباع تمہارا ہو جائے گا نہ دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ دنیا تم سے کتنی بڑی دشمنی مول لے رہی ہے کھانے کعبہ میں حالت طواف میں وہادی کو گالی دینا یہ سب سے بڑی عبادت تمہاری ہوگی کتنے کھنونے کردار تو دنیا اس وقت ہمارے متعلق گر چکی ہے میرے بھائی آخر ایسا کیوں ہوگا امام تیوی بی رحمت اللہ علیہ جو مشکات کے سب سے پہلے سارے ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی بھائی کہتے ہیں اور سوریہ رات کی آئے تلاوت کی اللہ نے فرمایا بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے اور خاص طور سے پہلی بارش ہوگی تو ماشاء اللہ یہ گلی کے اندر جتنے نالے پر نالے یا کلکتہ کے اندر ہوں گے پانی سارے کچرے کو سال بھر کے اکٹھا اچھا کچرے کو بہا لے جائے گا ٹھیک ہے نا بلکہ کبھی ایسا ہوگا پانی نظر ہی نہیں آئے گا جو نظر آ رہا ہے وہ بیکار ہے اگر بیکار نہ ہوتا تو لوگ باہر کیوں دیکھتے ساری بیکار چیزیں کہاں پانی کے اوپر ہیں اور نیچے پانی ہے وہ اماں پاؤن سا پایا دو پایا اللہ فرماتے جتنی گندگی خسو خاصا آگے دو چار مہینے میں اللہ سب ختم کر دیتا ہے وہ اماں ماجن پاؤنا سب ہم کو تو لیکن پانی جو کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ باقی رہتا ہے آئی بات سمجھتی <coughs> اللہ نے فرمایا جو بیکار چیزیں وہ تو بہ جاتی ہیں اللہ ختم کر دیتا ہے کام والی چیز کو باقی وَأمّا مَا لیکن لوگوں کو جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے پانی اس کو اللہ تعالی باقی رکھتے ہیں تو امام وی رحمت اللہ نے اس حدیث اور آیت کی روشنی میں کہتے ہیں چونکہ آل الحدیث ہی ایک ایسا گروہ ہے جس, جس سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے اس لیے اللہ کے نبی سے وسلم کی امت اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والا جو گروہ ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے اسے دنیا سے کوئی نیست و نابود ہے نہیں کر سکتا کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے وہ مَّا مَا <صفحيح> جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ امام تیوی تو یہاں تک کہتے ہیں اگر اللہ تعالی اہل حدیث جماعت کو دیکھو لوگوں کی نگاہ میں تمہاری کیا اہمیت اہل حدیث جماعت کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہتے ہیں کہ آخر ایک ہی گروہ کی اللہ کیوں مدد کرتا رہے گا اور ہمیشہ کیوں اس کو باقی رکھے گا کہتے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل حدیث دنیا سے ختم ہو جائے اور یہ امت بغیر اہل حدیث جماعت کے رہ جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے صرف کیوں کیا تو کہیں گے اللہ ہم کو بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہے اللہ ہو یہ اہل حدیث گروہ کا مقام ہو مرتبہ اہل حدیثوں کو حجت بنا کر کے اللہ تعالی نے دنیا میں قائم کیا ہے اے اللہ اللہ پوچھتا ہے تم نے یہ برتے کیوں کیا یہ پورا پات تم نے کیوں اپنایا وہ تو یہی کہہ دے گا اللہ ماں جانا ولا ندی ہمارے پاس کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا کہ کل لوگ بھی جاتے ہیں بلانا ہمارا کیا قصور ہے قیامت کے دن کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ادر نہ پیش کر سکے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے توحید و تو سنت کو صاف صاف لفظوں میں حکومت تک پہنچا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو قائم رکھا ہے ہے کہ نہیں پورے لیڈی سے داڑھی بھی کرو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہاں کرے کر بھائی اللہ اکبر ذرا سوچو اللہ اکبر میرے بھائیو یہ سلسلہ برابر قائم رہا بدتیں پیدا ہوتی رہی لیکن ہر بدعت کا مقابلہ لوگ اہل حدیث جماعت کرتی رہی ساڑھے تین سو سال تک بلکہ تین سو پچہتر سال تک الحمدللہ یہ جماعت جب تک اس کا ہندوستان کے مسلمان حکومت ہند حکومت سندھ تھا جب تک تعلق عرب کی حکومت سے تھا عرب حکومت سے بغداد کے تھا الحمدللہ وہاں سے علماء آتے رہے یہاں مدارس قائم تھے سندھ جو ہے سب سے بڑا ہاں کیا کہتے ہیں نالد سیٹی جو دنیا کا تھا نالد سیٹی جا کر کے مدینت علوم مدینت الوم پورے دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا مرکز یہ ہندوستان سندھ بنا ہوا تھا خاص طور سے منصورہ یہاں کے بارے میں آتا ہے جب تک عرب حکومت تھے کچھ میں تھے بغداد کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہاں سے برابر علماء آتے رہے محدثین آتے رہے یہاں حدیث کا حلقہ ہوتا تھا یہاں حدیث کے مراکز قائم کیے گئے تھے عربی زبان ان کی تھی یہاں تک کہ سیاح نقل کرتا ہے اللہ کی قسم جب میں سندھ میں گیا تو گلیوں گلیوں میں ہمیں مسلمان جو تھے اہل ملے تھوڑے سے فقہ والے ملے ہن بھی. باقی نوے فیصد کون ملا ہمیں اہل حدیث اور کہتے ہیں بڑے بڑے محدث تھے اور ان کا قابل ہوتا تھا حکومت میں کتاب و سنت کے روشنی میں فیصلہ کیا جاتا تھا کہتا ہے عالم یہ تھا کہ جب میں گزرا تو وہاں کے چرواہے بکریاں چرانے والے بھی عربی میں بات کرتے تھے کس میں بات کرتے تھے عربی میں الحمدللہ اس طرح سے تین سو پچہتر ہجڑی سن یہ جماعت برابر پورے برستگی میں جہاں تک پہنچ سکی کتاب سنت کی دعوت دے رہی تھی لیکن جب عرب کی حکومت سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اب وہاں سے لوگوں کی آمد ختم ہو گئی اب یہاں کی حکومت الگ خود مختار ہو گئی باطنیوں نے قبضہ کیا جیسے خارجی آدو کمبخلا جی ہوا دائش کیا نام ہو اس کا ابو بکر کیا نام ابو بکر خلیفت المسلمین جو بنا ہوا ہے دنیا میں ہر خلیفہ کے باپ کا علم ہوتا ہے اور ایسا خلیفہ ہے جس کے باپ کو بھی پتا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کا حسب نصب کیا ہے ایسے اسلام کے نام پر یہاں جو باطنی لوگ پیدا ہوئے انہوں نے تتلام شروع کیا اب اہل حدیث دعوت یہاں کمزور ہونے لگی ایک تو کہا جاتا ہے کریلا دوسرے مسل مشہور ہے کہ نہیں نیم چاہا مسل مشہور ہے یو پی والے کو بھی سمجھ لوں گے ایک تو کریلا کڑوا اور وہ بھی اس کی بیل چڑھ گیا تو کہاں نیم کے درخت پر نیم بھی کڑو گی اب تو کڑوا ہی کڑوا ہو گیا ایک تو یہ بات نہیں. دوسرے جو مشرق سے آئے ادھر سمال سے سمال سے آئے محمود غزنبی آئے اللہ اکبر محمود غزنبی آئے تو ہاں خوراثان کے افغان کے اکثر لوگ جو آئے وہ میں کیا تھے اہناب تھے اکثر لوگ کیا تھے وہ اہناب تھے اب لاہور میں یہاں وہاں خاص طور سے شمالی ہند جو ہیں وہ اصل میں اب اہناف کے نرگے میں آیا اب اہل حدسوں کی تعداد کم اور جب انہوں نے اکبر کے زمانے میں کس کے زمانے میں اکبر کے زمانے میں پورے ہندوستان پر جو حکومت قائم ہو گئی مغلوں کی اس وقت انہوں نے دیکھا جو بچے کوچے اہل حدیث رہ گئے تھے اب ان کو زندہ رہنے کہا کہ نہیں نے عام شروع کیا مارنا پیٹنا شروع کیا اس وقت اہل حدیث بےچارے اپنی جان بچا کر کے دوبارہ میں اس وقت پاسپورٹ کی اور انٹری اور نو انٹری کا کوئی چکر نہیں تھا لانچوں پر بیٹھے بےچارے کہاں پہنچے مکہ اور مدینہ آرب میں جا کر کے پناہ لیا الحمدللہ اس جانیں بچی وہاں چلے گئے قدم قدم مراکز قائم کیے مسجدوں میں مدرسے قائم کیے جہاں کالا رسول اللہ کی صدا آتی تھی وہاں سب کالا ابو حنیفہ حنیفا کالا ابو یوسف کی سدائے گوجنے لگی اس طرح سے یعنی ہماری دعوت جو تھی وہ کمزور پڑ گئی لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر ایک زمانہ اور آیا جس کو کہتے ہیں تحریک اہل حدیث ایک تو تاریخ اور ایک ہے کیا تحریک تحریک کے معنی جڑنا بیدار کرنا احساس پیدا ہونا کہ ہاں سر کو بلاس ہمیں مٹانا ہے یہ احساس پیدا ہوا اور اللہ رب العالمین دوبارہ تحریک اہل حدیث کی نستے ثانیہ ہوئی لیکن اب دوبارہ اہل حدیث کی تحریک آنا یہ بہت ہی مشکل تھی اس کی بہت, بہت بڑی وجہ تو یہ ہے ہندوستان کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہ گیا تھا صرف ہندوؤں سے مقابلہ نہیں ہندوؤں سے پہلے تو ہمارے اپنے بھائیوں سے مقابلہ ہے آج لوگ ابھی کل بھی ہم سے پوچھا چنائی کے اندر آپ لوگ صرف یہی بات کرتے تو آخر پھر مسلموں کو کرما کیوں نہیں پڑھاتے میں نے کہا تم لوگ ہمیں وہاں تک नहीं ہی نہیں क्या اور کیا دیکھا میں نے کہا بھائی ہم تو بات کو کرما پڑھاتے لیکن کرے کیا تم لوگ وہاں تک ہمیں پہنچنے نہیں دے رہے ہو ہمیں وہاں پہنچ لے تو ہم انہیں کو کلمہ پڑھائیں छोड़ تم کو چھوڑ دیں گے اللہ ابھی کل رات کی بات ہے گیارہ بجے بڑے گرمی کے ساتھ آئے تھے اور بڑے غصے میں آئے تھے کہ آپ لوگ یہی جا دیکھو جائی جا دیکھو جائی تو میں نے کہا بھائی ان کو بھی کلمہ پڑھائے تو میں نے یہی جواب دیا میرے لائف کہیں کا مقصد ہے بہت اس کی وجہ اربوں میں بڑی عجیب تاریخ ہے تحریک ہے ہماری ہمیں دوسری تحریک چلانے میں دوبارہ کیوں پریشانیاں ہوئی آج ساری پریشانیاں ختم ہو گئی یہ تحریک جب یہاں پیدا ہوئی لوگوں کو احساس ہوا کہ کتاب و سنت کی دعوت دی جائے اس وقت کتنی پریشانی تھی اللہ اکبر اس کی وجہ کیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی جب ستی صدی ہجری کے اندر انہوں نے فاطمیوں کو ختم کر کے مصر اور شام کو فتح کیا تو وہاں چونکہ صاف تھے تو سلطان ایوبی صافئی تھے انہوں نے صافیہ پھیلانے چاہا مصر کے اندر کچھ احساس بھی تھے مصر کے اندر اور شام و گھرہ کے اندر انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا تو اہنات نے کہا صاحب آپ ہی کثرت سے ذرا ہم کو ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کرنے کی اجازت دے دیں سلطان سراہدین نے کہا تم بھی قائم کر لو اب اس نے قائم کیا تو مالکی جو تھے کچھ انہوں نے کہا ہم بھی قائم کریں گے ہم بنے تھے وہ بھی اس طرح سے سلطان الدین ایوبی کو چھٹی صدی ہجری کے اندر جب سیوں کا جب عیسائیوں کا مقابلہ کر کے ان ممالک کو آزاد کرایا اور خواتینی جو شیعہ تھے ان کا ان کو ختم کر جب سنی حکومت قائم کیا تو ان کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے چلو چار چار مدرسے کی گئے اب آئے دن لوگوں میں لڑائی یہی تاریخ یہی تاریخ میں رکاوٹ بنی جب وہ وہاں کاتی مقرر کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے سازش کر کے کہا پورے مسلمان چار ہی قسمے کے ہیں پانچواں جو ہوگا وہ اسلام سے خارج ہوگا کون نمبر ایک صاف نمبر دو ہنسی نمبر تین مالکی اور نمبر چار ہم اب چاروں یہ جی مسلمان ہوں گے ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا یہ یاد رکھو اب گویا کی سرکاری طور پر ان لوگوں نے یہ باور کرا لیا کہ یہ مسلمان بننا ہے تو مقلد بننا ہے اب اسے حدیث قرآن چھوڑ کر کے فکا پر عمل کرنا ہے یہ بہت بڑی مصیبت تھی سلطان صلاح الدین تھا اچھا لڑاکو تھا لیکن عالم تو نہیں تھا اس نے اوکے کر دیا اللہ اکبر اس کے بعد چار مذہب بن گئے پھر اسی طرح سے جب چراغ مائی بات ہی نہیں کی تو نویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے اس کو اور بڑا سا پکا کر دیا کہ چار کے علاوہ جو ہوگا وہ اسلام سے خارج تمہارا نام کیا ہے محمد اسلام کس مذہب کو مانتے ہو مسلمان مسلمان تو سبھی کون مسلمان ارے مسلمان ارے مسلمان تو سبھی ہے نہیں قرآن حدیث قرآن حدیث کو چلے مانا کون سے مسلمان؟, مسلمان تو چاری ہیں ہم بھی مالکی ہم یہ کون سا فرقہ پیدا ہوا جو اصل تھے نقل ہو گئے جو نقل تھے وہ اصل ہو گئے سمجئے نا اب اور پختگی آئی نویں صدی ہجری کے اندر سب سے بدماش جو باطنی کرا متا تھا با تھا جس نے کھانے کعبہ کو لوٹا حضرت کو توڑا اور اس نے چار مسلح کھانے کعبہ میں قائم کر دیے ہے بات سمجھے اب ایک وقت میں کھانے کعبہ کے اندر چار مسلے ہیں چار مسلح ایک نماز پڑھائے پڑھا ہے بھی ہمارے نماز کا وقت نہیں ہوا ہے اللہ ایک ادان دے رہا ہے بھی کا وقت ہی نہیں ہوا کھانے کاما کے اندر ایک وقت میں چار چار جماعتیں پڑھیں اس لیے اب لوگ کیا کہنے لگے تمہارا مسلح کون ہے چار ہی مسلح ہیں یہ پانچواں مسلح کہاں سے آیا ہمیں یاد ہے موڈابل قاسم صاحب سے بنارسی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا کچھ لوگوں نے خاص طور پر دربھنگہ کا علاقہ اور کلکتا بالکل ایسے بالکل اموٹا چھاپ لیکن کہتا ہے کہ پورے بنارس میں ہم سے کوئی منادرا نہیں کر سکتا بالکل اموٹا چھاپ کو منادرا نہیں کر سکتا देखो, مسلمان بننے کے لیے ضروری تھا ہم بنو اور ہم بھی مسلح اپناؤ یا صاف بنو اور صاف ہی مسلح اپناؤ مالکی بنو اور مالکی مسلح اب پانچواں گروہ جی دنیا میں ہے ہی نہیں جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہو اب ذرا سوچیں سرکاری سطح تک انہوں نے اہل بیسوں کو بالکل الگ حالات اس وقت تھے لیکن ایک سازش کے تحت انہوں نے بائی کر دیا تھا. اللہ ہو سمر میرے بھائیوں کو کہنے لگا بنارسی کہ ہم سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا بنارسی میں نے کہا کیوں کہا کہ ہمارے رشتے ہیں ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں بس مونا بول کاسم سے بنارسی کے پاس بیٹھتے تھے کہا کہ ایک جگہ شادی تھی میں تھا میں بھی اپنی پوتی کو اور بہو کو بیوی کو لے کے گیا سب عورتوں میں مردوں میں ہم کو دیکھ لیا اچھا تم وہاں بھی نا کہا کہ ہاں کہا تمہارا مسلح کون دیکھو یعنی مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا تھا اس ظالم بادشاہ نے جو چار مسلح بنایا تھا ان میں سے کسی مسلح کو ماننا ضروری ہے اللہ کھانے کعبہ میں جاؤ مول بھی ڈھونڈو اور اپنا مسلح بھی ڈھونڈو हा? ورنہ بات کہاں پڑھنے دیتے تھے ذالب جو اللہ ہو کہا کہ یہ زیادہ بات نہیں کرتا ہم تمہارے مسلح کو غلط کہتے ہیں اور ہمارے مسلح کو تم غلط کرو تو کو کافی کہہ دیں گے ایک انگوٹھا ساتھ جاہل آدمی کہا کہ زیادہ بات تمہارا مسلح کون ہے کہا ہمارا مسلح ہمسی ہے کہا کتر کتر کتر؟ کہا کتر کاچار کہاں چاروں مسلوں کو غلط کہہ دیں گے کہہ دوں گا تمہارا مسلح باطل ہے تو ہمارا ایمان گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھ جائے گا اور تم ہمارے مسلے کو غلط کرو گے تو تم, تم کو ہم کافر ثابت کر لیں گے اب وہ سامنے والا بول بھی سوچا تھا اس کا مسلح ہے کہاں چار ہی تمہیں الیکیشوں کو مسلح کہاں ہے کہا کہ اچھا تمہارا مسلح کہاں ہے بتاؤ کہاں بیٹھو مجھے قرآن تو پڑھنا نہیں آتا تھا میں نے اپنی پوتی کو بلایا اندر سے میں نے کہا بیٹے سورج البکر پڑھنا شروع کرو اب اس نے سورت البقرہ شروع کی ایک روکو پڑھی دو رکو پڑھی تین رکو پڑھی چار رقو پڑھی مول صاحب کہتا ہے ام اللہ میاں جی کہاں بھی تم اپنا مسلح پر ثابت کر رہے ہو یا قرآن خانی کرا رہے ہو کہاں میں اپنا مسلح بتاتا ہوں بولا صاحب بتڑتے جا رہے ہیں اور بچوں بچی پڑھتے ہوئے جہاں پہنچی متومی مقام ابراہیم مسلح جی میرا مسلح کہا یہ میرا مسلح ہے تمہارا مسلح بھی. ان کا مسلح صاحب ان کا مسلح مالکی اور ان کا مسلح بلی یہ میرا مسلح بد تفری مقامی ابراہیم ہم نے تمہارے مسلح کو غلط کہا ہمارے مسلح کو تم کو غلط ہے تو اللہ جی کا بھی میں کہوں کافی ہوں گے اب وہ اتنا پریشان ایسا پریشان اگر کہ غلط تو کافی تو ترق باقی آیت کا ان کا الحمدللہ ایسی فتح دیتا رہا پھر جب ایک بات اور بتا دیں جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی سلاح الدین کے ایوبی کے زمانے سے مصر سے ذکر چلی تھی مقلدین کی اور جب پاکستان الگ ہوا دو ملک بن گئے تو آ ہندوستان کے یاد رکھنا نام نہیں لیتا ہندوستان اور پاکستان کا سب سے بڑا دینی مدرسہ جو ہے وہاں کا جو ماہانہ پیپر نکلتا تھا اس نے مٹھائیاں تقسیم کی ہندوستان کے پھر میں تقریباً سبھی شامل تھے مٹھائیاں تقسیم کی اور تقسیم کرنے کے بعد پیپر میں اعلان کر دیا ما اپنے ماہانہ پیپر میں نکال دیا الحمدللہ للہ اہل حدیثوں کے کتنے صلیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم کو بچا لیا اب یہ تحریک اہلِ حدیث قیامت تک کے لیے ہندوستان سے نیس تو لاگو دیکھا آپ نے مٹھائی تقسیم کیا اور ہاں کسی ہاں دشمن کے مرنے پر نہیں بلکہ نقصان اہل حدیثوں کو ہوا مٹھاری تقسیم کیا سب سے بڑے ادارے کے لوگوں نے اور بہت سارے مسلمان فرقوں نے اور الحمد کہا چلو اہل حدیثوں غیر مقلدوں کے فتنوں سے اللہ نے ہمیں اس کا مطلب کہ اہل حدیث تمہارے لیے عذاب ہی تھے نجات ملی نا بھائی نجات ملنے کا کیا مطلب ہے تمہارے گلے کے کانٹے ہرک کے کانٹے بنے ہوئے تھے اب تم نے کہا لاہور من اس طرح اعلان کیا اور جب ہندوستان کا قانون بن رہا تھا ہندو تقسیم کے بعد جب ہندوستان کا قانون بن رہا تھا اور جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے ہندو مسلم سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے جب قانون شادی کر رہے تھے پھر ان بھائیوں نے ہندوؤں میں اتنے فرقے, اتنے فرقے اتنے فرقے اچھا مسلمانوں میں سیا اور سنی بات سنی سمراج دیوبندی اور ہمارے یہ باقی جو ہے اہل حدیشوں کا نام پھر انہوں نے لسٹ سے نکال دیا اور یہ ایک ایک کیا کہتی ایک ایک کیا کہتی ہے جو قانون پاس ہوتا ہے ملک کا پارلیمنٹ جو قانون پاس ہوا اس میں یہ اعلان کر دیا یہاں ہمارے ہندوستان جمہور ملک میں صرف بندی ہیں سیاہ سنی اہل حدیثوں کا نام مٹا دیا سادس کے ریتا کہ آئندہ ان کو ہندوستان کا واقع سمجھا جائے لیکن ان کو مسلمان کا فرقہ نہ سمجھا جائے تقریباً چھ مہینے اس رات کو چھپا رکھا تھا ہندوستانوں نے اہل حدیثوں کا نام جیسے چار مذہب مصر میں بن رہے تھے تو وہاں اہل حدیثوں کو نکال دیا کہ مسلمان چار ہی قسم میں کہیں ایسے ہندوستان کا قانون بن رہا تھا تو ہندوستان میں بھی جو مساجد ہوگی اوقات ہوں گے ہے جو مدارس ہوں گے یہ سب دو طرح کے سیاہ اور سننی سیا سننی بھائی بھائی کہاں سے آئی لیکن اللہ ازبر یہ ایسا چکر چلانا کہ چھ مہینے تک نام ہندوستان سے تمہارا ختم کر دیا گیا نہ کوئی تمہاری مسجد ہو سکتی تھی نہ کوئی مدرسہ ہو سکتا تھا نہ کوئی تمہارا قبرستان ہو سکتا تھا نہ کوئی عیدگاہ کیوں ہندوستان کے لفٹ میں قانون میں اس نام کی کوئی جماعت تھی ہی نہیں یہ مذہبی مسلمان اللہ جگائے کر دے موڑا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو تقریباً چھ مہینے سات مہینے کے بعد یہ راد کھلا اور مونا عبد الوہاب آر بی رحمت اللہ اللہ اس علامہ تھا اس علامہ کی قبر کو دوروں سے بھرے اس کی خدمات کو قبول کر لے یہ پہلا مرد مومن ہے جس نے دوبارہ اس جماعت کے باقی رہنے کا سبب بنا ورنہ نکال دیا تھا مصر سے تحریک چلی تھی اور سن سینتالیس میں آ کر کے خاتمہ اس دنیا سے کرنا چاہتے تھے مولا عبد الوہب آرمی کو پتا چلا کہ جو سرکار حکومت نے جن مسلمان گروہوں کو تسلیم کیا ہے اس میں پہلے اسلام ہی نکال دیا ہے اور مسلمانوں نکالا ہے اپنے چھوٹے بڑے بھائی دونوں نے مل کے نکالا تھا ایک سازش کے اس لیے تو مٹھائیاں تقسیم کیے تھے مٹھائیاں تقسیم کیے کہ اس فطرے سے ہمیں نجات مل گئی مولا عبد الوہاب آرمی کو پتا چلا کہیں پیدل کہیں سواری پر دھوپ کے اندر گرمی کے اندر یہ بیچارا آرا سے مشکل نکلا تین دن میں دلّی پہنچا اور تین چار مہینے دھوپ میں گرمی میں یہ مونا ابوالکلام آزاد کے سے مل ملا کر کے چکر لگاتے ہوئے تین چار مہینے کے بعد مونا ابوالکلام آزاد نے کہا پورے اپنے جماعت کا پیپر تیار کرو ہم دوبارہ اس کو داخل کرتے ہیں پھر مونا اباداب آربی کی کوشش تھی اور مونا ابوالکلام آزاد کا احسان تھا اور اللہ تعالیٰ پہلے حدیث جماعت کو باقی رکھنے کا فیصلہ تھا آخرکار پھر دوبارہ ہندوستانی قانون میں آیا نہیں مسلمان دو قسمے کے ہیں ایک ہے مقلد اور دوسرے اہل حدیث اہل حدیث نام سے آج ہم پھر دوبارہ کتنی مشکلات کا سا سامنا کرنا پڑا الحمدللہ بات تو کسی طرح اور چلی گئی بتا رہا تھا ایک تحریر کو دوبارہ زندہ کرنا کتنا مشکل تھا چلو بات تو چلتی رہی یہاں تک کہ الحمدللہ الحمدللہ للہ سم الحمد للہ سندھ سے سندھ سے تحریک وہ اٹھی کہاں سے دوبارہ جنجوڑا کیسے گیا حرکت میں آئے تحریک کے معنی کیا ہوتے حرکت میں لانا حرکت میں لایا گیا کہیں مسجد بنائی جا رہی ہے کہیں مدرسہ بنایا جا رہا ہے کہیں آل انڈیا کانفرنس کی جا رہی ہے کہیں ساتھی بات کی توسیع مسجد کی توسیع ہو رہی یہ حرکت جو آئی ہے یہ کہاں سے آئی دوبارہ کیوں انہوں نے تو دفنا دیا تھا الحمدللہ یہ سندھ سے نے جن محدین کو مار پیٹ کر کے نکالا بھگے تجرت کر کے ان میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا ابوالحسن سنگھی الکبیر نام یاد رہے تو بول جائیں گے ابو الحسن یاد رہے گا نا ہاں تاکہ کبھی کہیں للکار کر کچھ کہہ سکیں ہاں? ایسا نہیں کوئی مولوی تھے وہ تو وہی ہوا کہ کس نے کہا ایک برگ نے بدرگ نے کس چیشنا ان سے پوچھو ایک بزرگ نے وہ ہی نہیں ہوتا بھاس وہی دے جاتی ہے ہماری یہ نہ ہو بزرگ یہ آواز دلیل کے ساتھ مونا ابو الحسن سندھی القبیر سندھ کے رہنے والے تھے یہ گئے ہجرت کر کے مدین طیبہ پہنچ گئے کامیاب ہو گئے کیوں یہاں سندھ کے اندر حدیث پر عمل کرنا اور وہاں پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی تھی اللہ اکبر سندھ میں گئے مدینہ گئے ان کی وفات 1138 ہجری کسی بھی نہیں ملنا کتنا 1138 ہجری یا 41 ہجری یا انتالیس تین اختلاف ہے یہاں گئے الحمدللہ للہ مدینے میں موقع ملا مسجد نقوی میں درس دینا شروع کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہر دسنا فلاں ہر دسنا فلاں ہر دسنا فلاں ہر دسنا, دسنا برابر درس دیتے جا رہے ہیں یہ ججوڑا جی کس نے آپ دوبارہ دفنا دیا تھا ہم کو ان لوگوں نے دوبارہ ججوڑا جی کیسے ہم زندہ دوبارہ زندہ تو تھے لیکن حرکت میں نہیں تھے جہاں پڑے ہیں وہی پڑے ہیں جوش کباب کے اندر آیا کھڑے کب ہوئے میدان میں مساجد پر مساجد مدارس پر مدارس اور مرادرہ کر کر کے شکست دینا یہ سب کہاں سے پیدا ہوا ابو الحسن سندھی کبیر دو الحسن ایک سگیر کبیر ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ نے یہ مسجد نبوی میں جب دس دینے لگے پورے مسجد نبوی میں کالابنی فتنی فتح دا کالا لکی ان کا سب تھا لیکن یہ بیچارہ یہاں سے گیا گئے انہوں نے وہاں ایک نئی آواز لگانی شروع کر دی کیا خدا رسول اللہ ہی اتنا سننا تھا ترکیوں کی حکومت تھی اور ترکی حکومت کے لوگ مونا احمد رضا خاں سے کم نہیں تھے تقریباً برابر ہی سے سمجھے نا اب ان کو کہاں یہ برداشت ہو سکتا تھا اور اس کی میں ایک ابو ابوت تھے وہ لیکن تھے, تھے ناو کے نیچے والے سمجھے نا کون تھے ناو کے نیچے والے یہ ان کو پسند نہ آیا وہ گاؤں کے شہر کے انہوں نے تگ ڈرنا شروع کیا فوراً جا کر کے حکمت پوچھا ارے یہ کیسا آ گیا ہے اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے ایک مرد مومن اس کی برکت سے پھر ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر اہل حدیث پھر حرکت میں آ گئی پھر کھڑے ہو گئے لوگ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ رہے اللہ اکبر یہ وہاں حدیث پڑھانے لگی اور زبردست حدیث پڑھائی ان کو ابو قاضی ابو تیب جو تھے سندھی وہ جا کر کے ترکی حکومت سے شکایت کرتے ارے صاحب یہ آمین بولتا ہے مسجد نبوی میں لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے اچھا بھائی یہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے تمہیں میں ڈسٹرب ہوتا ہے اے کیا ڈسٹرب ہوتا ہے کیا پریشانی ہوتی ہے دنیا بھر کی شکایت برال قابی برا کے سمجھاتا رہا بتاتا رہا سکھاتا رہا ان کو آخر میں کچھ دن جیل میں رہیں کچھ دن آزاد کر دیے جائیں ایک نہایت متاثر ترکی قاضی مدینے میں مقرر کیا گیا جب وہ آیا تو قاضی ابو طیب ہنسی جو تھے انہوں نے ابو الحسن سندی رحمت اللہ علیہ کی شکایت پہنچائی جتنا چہرا متعین تھے اس سے بھی چیڑا وہ ترکی کا دی تھا اس نے پولیس بھیجی دی ابو الحسن سندھی جہاں ملتا ہو پڑی لگا ہو لے کر کے آئے تجرے میں کھڑے کیے گئے کادی نے کہا دیکھو سینے پر ہاتھ باندھنا زور سے آمین بولنا اور رفلیہ دین ترک کرنا چھوڑ دو کہا ہم تو نہیں چھوڑیں کرتا کیوں کہا اللہ رسول نے جیسے نماز پڑھئے ویسے ہی مر جائیں گے لیکن نماز پڑھنا ویسے ہی پابندی وہ طریقہ ہم نہیں چھوڑیں گے ایک بات اور بتائیں ہمارے بھی کچھ روشن خیال کیا رہے گی ہیں ارے بھائی کیا آمین رکھوڑ لگے ارے ساری مصیبت ان کے لیے جب ہم تو آمیر رکھو لگے نہیں ہے کچھ بھی کر ڈالو کوئی تکلیف نہیں ان کو جو سے عامر بولو رفول کرو یہی سے ان کو تکلیف شروع ہوتی ہے بھائی ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے عامر رفول اس سینے پر ہاتھ باندھنے سے تاک نہیں چھوڑیں گے تاک نہیں چھوڑو گے تو ایسا کروں گا ویسا کروں گا تا وہ تلوار رکھی ہے جو کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن نماز میں ویسے ہی پڑھوں گے ویسے اللہ کے رسول لے ماں گے ہمت کی یہ جذبہ تھا یہ استقامت کامتھی بیٹے پہ تھے جگہ پر کہاں نہیں چھوڑو گے کہاں اللہ کی قسم جان چلی جائے لیکن نماز سنت کے مطابق ہم نہیں کریں جو مرضی ہے مرضی کر ڈالو اس ڈالم نے کال کوٹری کا نام سنا ہوگا کال کاٹری ارے کال کے اندر نہیں آج دنیا کی سب سے بڑی مسیبت سمجھ گئے نا کال کوٹری جیل ایستا کمرہ ایسا کمرہ جس کے اندر ہوا نہ آتی ہو جس کے اندر روشنی نہ ہو جس کے اندر آدمی لیٹ نہ سکتا ہو ایسے کاٹری میں ان کو جیل میں ڈال دیا کہا اب یہاں تم مرو گے ہی اور جا تم یا تم عامل رکھو یے چھوڑو گے قاضی جی آیا باہر کھڑا ہوا اس نے کہا بعد آتے ہو کہا نہیں اور ایسے ظلمت کے ساتھ اس نے کیا تھا کہ کی کدا حادث کا انتظام بھی اسی میں کرنا کھانا نہ ملے لیکن ابو الحسن سندھی الکبیر کبیر رحمت اللہ لے اپنی جگہ پر جٹے رہے یہاں تک کی. کہا جاتا ہے امیر مدینہ آیا ایسے کھڑکی کھلوایا اور کھڑا ہوا کہا ابو ابوالحسن کیا نہ رفول سینے پر ہاتھ بھی بانو گے دوست امین نہیں بولو گے رفول دیں گے نہیں کرو کچھ بگڑ جائے گا ہم تمہاری گارنٹی دیتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دو تو ابھی میں تمہیں آزاد کرا دوں گا کہا امیر مدینہ امیر کو بھی چھوڑ دیں گے یہاں جان چلی جائے گی لیکن نماز سنت کے مطابق ہی پڑھوں گا میں اللہ تعالی یہی استقامت سب کو نصیب کرے یہی استقامت کام ہے دوبارہ تحریر جو ہماری زندہ ہوگی چیز سے اسی استقامت اور ابو حسن سندھی کبیر کے ہمت اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے چلو تنگ آ گئی واپس آ گیا آخر میں آخر میں, میں دینا میں جو سلفی حضرات تھے اہل حدیث جو ان کی جماعت کھڑی ہو گئی وہ آئے کہاں حضرت ایسا کریں کہ آپ یہاں رہیں گے تو نقصان ہمارا ہو رہا ہے درست بند ہو گیا ہے ہم لوگ سن نہیں سکتے کچھ آپ آئیں ایسا کریں کہ ہم آپ کو ایک بڑی سے چادر دے دیتے ہیں اس کو لپیٹ لیں گے اس اسی میں زور سے عامر بھی بول لیجئے گا رفلیہ بین بھی کریں گے اور سینے پر ہاتھ بھی ہوگا اتنی مشکلات کے بعد وہاں کے اہل حدیث ساتھیوں نے نکلوایا الحمدللہ انہوں نے جب وہاں تعلیم دی تو ان کے تین شاگرد حدیث پڑھ کر کے اہل حدیث بن کر کے گجرات صورت آئے کہاں آئے اب انہوں نے اپنے سر سردڑ کی بازی لگا دیا آگے تین جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے زبردست شاگرد تھے نام یاد رکھنا علامہ محمد حیات سندھی سندھی رحمت اللہ علیہ وہ بھی سندھ کے تھے انہوں نے ابو الحسن سے علم حاصل کیا اور علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری تصنیفات بخاری کی شرح مسلم کی شرح نسائی کی شرح ترمیدی کی شرح یہ سیاستہ کی پوری شرح جو تھی پورا اپنا مختوطا ان کے حوالے کیا اور اپنا مسند دست مسجد نبوی میں جو تھا اللہ میات سندھی کے حوالے کر دیا اللہ میات سندھی کہتے ہیں گرو گڑ رہے بولو بھائی سیکنڈ اللہ میات سندھی نے قربانی دی ابو الحسن سندھی نے لیکن ان کا سات علامہ حیات سندھی آئے تو ما شاء اللہ یہ مسجد کے باہر مسجد کے باہر بھی للکارنا شروع کر دیا کتاب و سنت کی دعوت دی جب انہوں نے مسجد نبوی میں رہ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دینا شروع کیا ایک بڑا طبقہ پیدا ہوا مدینے میں ہندوستان سے سب سے پہلے علامہ محمد فاخر ضائع الہ آبادی رحمت اللہ لے گئے جن کی وفات گیارہ سو چونسٹھ عیسوی ہے یہ گئے اہل حدیث بن کر کے آئے گیارہ سو تینتالیس میں جاگور سے سننا گیارہ سو تینتالیس میں شاہ ولی اللہ محدید سیل بھی گئے انہیں علامہ حیات سندھی سے علم حاصل کیا وہ بھی اہل حدیث بن کر لوٹے لیکن ایسے نہیں وہ اندر قلم والے بن کر کی آئے کے آئے قلم کے درجے سارا پردہ پاس کیا اور دہلی کے اور علماء گئے کم سے کم دہلی کے تین عالم گئے اور سنو انہی کے شاگردوں میں سے بعد علم حاصل کر کے گجرات کے اندر لوٹے اور انہیں علامہ حیات سندھی سے علم حاصل کر کے شیخل اسلام محمد بن عبد الواب نجوی رحمت اللہ علیہ حدیث بنے جنہوں نے ریاض اور پورے عرب کو اہل حدیث مسلق کی دعوت دی پھر انہیں کے ساگردوں میں سے علامہ محمد اسماعیل سنعنی رحمت اللہ نے جن کی وفات گیارہ سو تراسی اجرین گئے اب اس طرح سے جو تحریک شروع ہوئی الحمد اب کہاں تحریک پہنچ گئی ہندوستان میں آگے حدیث لے کر کے یمن میں نجد میں مصر میں اس طرح سے الحمدللہ للہ علامہ سندھی کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کی دعوت دوبارہ شروع ہو گئی شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ ان کے بیٹے ان کے بعد, بعد ابھی واقعی یہ سارے لوگ الحمد للہ طرح طرح سے کتاب سنت کی دعوت دیتے رہے بات سمجھ میں آ گئی تحریک کہاں سے چلی مسجد نبوی سے اب لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کہاں سے آئے کہاں سے آئے انگریز نے پیدا کیا پتہ نہیں مدینے میں انگریز کب پہنچا تھا کم جو وہاں سے اہل حدیث کو بنا کے بھیجتا ہاں یہ مسجدیں نبی سے بیس مسلک شروع ہوا پہلے بھی وہیں سے شروع ہوا تھا اور بعد میں بھی وہیں سے شروع ہوا اور قیامت تک وہیں سے شروع ہوتا رہے گا میرے بھائی ہمارا تعلق ڈائریکٹ مدینہ سے ہماری تحریک کا ہے پھر جس شہر کلکتہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے بہت قدیم ترین تحریک یہاں چلی سن اٹھارہ سو, سو دو ہجری میں کتنے میں اٹھارہ سو دو ہجری میں اٹھارہ سو دو عیسوی میں علامہ عشتریت اللہ ہاں بنگالی رحمت اللہ لے یہ بھی گئے تھے حج میں ابھی انگریز شاید کلکتہ میں آیا نہیں آ چکا تھا بھائی چائے پینے والے بتاؤ آگے کب آیا اٹھارہ سو دو کے اندر اٹھارہ سو دو کے اندر مولانا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ نے یہ حج کرنے کے لیے گئے مکے میں مدینے میں یہاں کچھ دیکھا تھا وہاں کچھ دیکھا یہاں کچھ پڑھا تھا وہاں کچھ پڑھنے کو ملا یہاں علماء کچھ اور ملے تھے اور وہاں علماء کسی اور طریقے کے مل گئے اور کیا فرق تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے کیا فرق تھا اب ان کو فکر لاحق یہ کیا غلب ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں جنت میں جانے کا بھی ٹھیکے دار چینے پر ہاتھ گیا تو جہنم میں ملے اور یہاں تو سبھی ایسے کر رہا اللہ اکبر ان کا درد دماغ کھلا مونا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ لے نے انہیں فکر لائف ہوئی وہاں علم حاصل کیے اور اٹھارہ سو دو میں کے آخر میں جب پرت کر کے آئے تو انہوں نے بنگال میں کتاب و سنت کی دعوت کے لیے ایک تنظیم قائم کیا تھا کیا قائم کیا, کیا تنظیم بنائی اور اس جماعت کا نام رکھا تھا فرائضی جماعت کیا فرائضی جماعت فرائضی جماعت, جماعت کو رکھا بیچارے نے اٹھارہ سو چار میں بنیاد کب رکھی اٹھارہ سو فرائضی جماعت یا فرائضی تنجیب جو بنائی تھی انہوں نے اٹھارہ سو چار میں اور اٹھارہ سو چار سے لے کر کے اٹھارہ سو, سو چوالیس تک اکیلے مرد مومن نے پورے بنگال کو کتاب سننے کی دعوت دی تھی اور تنجیب کا نام کیا تھا فرائضی فرائضی کیوں کہتے تھے اس پورے علاقے میں یہ تھا کہ بھائی نماز پڑھنا ہے ہاں پڑھنا ہے جاؤ مسجد میں پڑھو اور بغیر نماز کے جنت میں جانا ہے تو اس کا فارمولا میرے پاس ہے چاہے کیا ہے اتنے نظرانے سال بھر میں ہم کو دیتے رہو یہ بڑے بابا ہیں پھر داون پکڑ کر بچل جائیں گے ہاں نماز پڑھو یا دامن پکڑ کر کے جاؤ لیکن اگر ان کو سارنا اتنا دیتے رہو گے تو بالکل گارنٹی ہے کہ پکڑیں گے سیدھے جنت میں لے کے چلے جائیں گے نان اسٹاپ اور نماز پڑھو گے پھر اللہ کی مرضی قبول کرے یا قبول نہ کرے یعنی فرائض کی پابندی کا کوئی رواج نہیں تھا وہ جو آئے مونا سریت اللہ رحمۃ اللہ نے انہوں نے جو تنظیم قائم کی فرائض میں لوگ جو کوتاہی کرتے تھے اسی فرائض کی پابندی کی طرف لوگوں کو بلایا توحید و سنت کی طرف بلایا بدعملی سے توحبہ کروایا شرک و ملاس سے توبہ کروایا چالیس انیس سو اٹھارہ سو چار سے لے کر کے اٹھارہ سو چوراسی چوالیس سے فورٹی فور تک الحمدللہ وہ اکیلے کام کرتے رہے لیکن وہ رقی نقل کرتے ہیں شہر کے لوگوں نے ان کی دعوت تک قبول کیا ان کی دعوت دیہی علاقوں میں بڑی تیزی کے ساتھ قبول کی گئی اٹھارہ سو چونچالیس میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے حاجی محسد بنگالی جو تھے وہ لوگ اپنے آگے بنگالی ضرور لگاتے تھے انہوں نے اس تحریک کو چلایا اور ایک عرصے دراز تک وہ تحریر چلتی رہی اور اس طرح سے اس علاقے میں لوگوں میں کتاب و سنت پرامر کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوا لیکن اسی اصنا جب لوگ کتاب سنت کا نام سن رہے تھے یہاں یہ کتاب سنت کوئی چیز ہے اور فرائض کی پابندی کرنا چاہیے شرک سے بعد رہنا چاہیے اسی اتنا میں اٹھارہ سو اکیس عیسوی کتنے میں اٹھارہ سو اکیس عیسوی کے اندر یہاں پھر ایک بڑا حادثہ نما ہوا بڑا حادثہ رونما ہوا وہ کیا تھا ایک عرصے سے تقریباً ہندوستان پر دو سو سال ایسے گزرے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے حج کرنا حرام کرا دے دیا تھا معلوم نہیں معلوم نہیں. یہ بھائی یہ بڑی مصیبت ہے تقریباً دو ڈھائی سو سال حج کوئی نہیں کرنی کیوں علماء نے فتوا دے دیا تھا حالاں راستے بہت خطرناک ہے جان کا خطرہ اس لیے حج کرنا جائے نہیں ہے جب اللہ رب العالمین شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رہے اللہ کو توفیق دی تو انہوں نے سوچا کہ یہ بری رسم بھی مٹانا ہے حج ہمیں کرنا ہے پورے ہندوستان میں حج کا اعلان کیا گیا اور حج کے لیے لوگ تیار ہوئے شاہ اسماعیل شہید اور اسی طرح سے سید احمد شہید شہی یہ سارے اس وقت مونا علی صادق پوری مونا ولا علاق علی صادق پوری ان تمام علماء نے علماء نے اب دوبارہ حج کی سنت پھر جاری کرنا چاہا اور الہ آباد سے آگے بریلی کا نام سنا ہوگا ایک تو ہے بریلی رائے بریلی کہاں ہاں دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے رائے بریلی اور ایک ہے بس جانے دے کچھ اور کہیں گے تو بھی ناراض ہو جائے گے بھائی رائے بریلی سے رائے بریلی سے کافرا نکلا پانی کشتی سے آتے ہی جب گنگا پھر خلیج بنگال موترے تو مٹیا بروج کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہاں کے کچھ بنگالی اس تنظیم میں شامل تھے اور وہی آ کر کے پڑاؤ ڈالا گیا مٹیا بروج کے اندر مکیا برج میں جب پڑاؤ ڈالا گیا اور ایک ہفتے تک یہاں رہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے تقریر کرنا کام تھا بیعت کرنا تو سید احمد شہید کا کام تھا لیکن تقریر کرنا کام داس تھا اسماعیل شہید کا اس موقع پر کچھ مدراس کے لوگ تھے اور کچھ بنگال کے ان لوگوں نے یہاں جو اہل حدیث تھے خاص طور سے مونا عبد بنا محدث بنارسی رحمت اللہ نے ان کو اتنا چھیڑا کہ مٹیا بروش کی, کی سرزمین پر مناظرہ ہو گیا تکلید عورت میں تکلیف پر یہ پورے بر صغیر کا مسئلے تکلیف پر پہلا مناظرہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو جھجوڑا اور حرکت میں لا دیا کہ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے یہاں منازرا ہوا اس وقت بنگال کے مسلمان جو تھے شلفی اقمان انہوں نے ساتھ دیا اور منازرے مومونا عبد الحق محدس بنارسی رحمت اللہ علیہ کامیاب ہو گئے مدراسی مولوی جو تھے وہ شکست کھا گئے کا اچھا ٹھیک ہے مکہ پہنچو گے تب دیکھوں گا جو ہماری حکومت ہے یہاں تو خاموش ہو گئے لیکن مکے میں حکومت کس کی تھی ترکیوں کی ہن بنا کی انہوں نے کہا وہاں دیکھوں گا ٹھیک ہے وہ وہاں دیکھیں گے اوپر والا موڑا عبدالحق کو دیکھ رہا تھا اہل حدیث تعلیم عبدالحق الحق مح کا توکل کس پر تھا اللہ کی ذات پر وہ بچانے والا ہے اور ان مقابلہ کی توقل کس پر تھا حکومت پر لیکن اوپر والے کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے یہاں خاموش رہے بہرحال اس مناظرے کا بڑا زبردست اثر ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بنگال کے دل لوگوں نے خصوصاً مکیا برس اور یہاں وہاں کے جن لوگوں نے دیکھا تھا اس مناظرے کو اس سے متاثر ہو کر کے جو اہل حدیث ہوئے اس سے تبلیغ اور دعوت اور تحریک کو بڑی مضبوطی ملی اور بہت سارے لوگ دہی اور بنگال کے مختلف علاقوں میں بہار کے علاقوں میں پہنچ گئے اس لیے کہا جاتا ہے نور اللہ نور پہلے کس نے شروع کیا مونا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ نے حرکت دیا لوگوں کو چھوڑا تھوڑا تھا پھر اس کے بعد دوسرا حادثہ یہ ہوا پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بڑا زبردست حادثہ کلکتہ میں اور رونما ہوا جہاں اس پورے علاقے کے لوگوں کو حرکت ہوئی دستجو ہوئی عرضی کے بہت بڑے ادیب گزرے ہوئے ہیں مولانا عبدالحلیم الحلیم نام سنا مولانا عبدالحلیم الحلیم سر نہیں کہہ دینا سرر سررو ماشاء اللہ سولہ بیا وہ ان کے باپ تھے تو لکھنؤ کے لیکن ان کے باپ آ کے کلکتہ میں آباد تھے اٹھارہ سو تک اٹھارہ سو یعنی اٹھارہ سو ستاسی یا اٹھارہ سو نواسی میں وہ یہاں پڑھ کر کے آئے یہاں رہتے تھے یہاں کوئی ایک مولوی صاحب تھے ماشاءاللہ ایک تو تھے رحیم بخش رحیم بخش اور ایک دوسرے مولوی اور تھے نام ان کا میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو لیکن اپنے تک رکھے کسی کو دیجیے گا نہیں جا کے چلا جائے گا مسئلہ ہو جائے گا ہاں مولانا عبدالحلیم الحلیم شرد ہاں ایک مول صاحب اور تھے یہاں مولانا عبد الحکیم بنگالی مولانا عبد الحکیم بنگالی مولانا عبد الحریم شرد اور مولانا عبد الحلیم بنگالی یہ مولانا رحیم بخش جو تھے یہ نیم اہل حدیث مولوی تھے بےچارے پڑھے تو کم تھے لیکن تبلیغ کا بڑا شوق تھا اور منازع کرتے بھی. لیکن تھے بڑے چھٹ زب بڑی چیری تھی نا؟ آر پارک کا والی ان کی منبھیڑ کسی کسی نے بتایا یہاں مدرسہ چلتا تھا مدرسے والوں نے کہا یہ وہاں بھی غیر مقلد پورا مولوین بھی نہیں لیکن ناک میں دم کر رکھا ہے تو مدرسے کا کوئی بڑا طالب تعلیم، علم تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بحث کرتے آ گیا موڈا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس اٹھارہ سو ستاسی یا نواسی کا واقعہ آ گیا کہا ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے نماز میں پہلے بھی سالمڑا رہی بخش نے کہا سینے پر کہا سینے پر ہاتھ باندھنے والا جہنم میں جائے گا تالک ناپ کے نیچے باندھنے والا چاہے تو تو میں میں ہوئی زیادہ زیادہ بات ہوئی تو اس طالب حنفی طالب علم کا مرادرا کرو کہا کرو کیا کرو گے رہی بس انہوں نے کہا مناظرا ہوگا سینے پر ہاتھ باندھنے میں لکھ کر گئے دو زبانی بیٹھک ہوئی ان کے علماء آئے مونا عبد الحکیم بنگالی آئے مونا عبد الحکیم بنگالی آئے طالب علم اپنے استاد کو لے کر کے اب منادرا شروع ہوا بھائی ناب کے نیچے ہاتھ باندھنے میں بڑا فائدہ ہے سوازوں میں رحیم بست کی بات نہیں حدیث کی بات کرو حدیث دکھاؤ کہ ہاں ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے بہرحال جتنے تماشا دیکھنے والے تھے عبد الرحیم بنگالی نی تھے ان کو بڑی رسوائی بھی میدان چھوڑ کر کے چلے گئے لیکن تماشا دیکھنے والوں میں فرق آیا اور یہ کئی سال ہمارا ہے پوری نماز کا مثلاً اس چینے پر ہاتھ باندھ کا بھی ثابت نہیں کر پایا اور ہم کو کتے مولوی بھی, بھی نہیں رہی بس مولوی یہ خطرے نا اور یہ پوچھ رہا ہے بات آگے بڑھی عبدالحکیم تو بندے وہ جو طالب علم تھا اس نے کہا تحریری مناظر کروں گا کر لو بھائی لکھ کے دو مونا رحیم صاحب لکھے اگر تم اپنے باپ کے اصلی ہو تو بتاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث دکھاؤ اور اگر تم نے نہ دکھایا تو میں سمجھوں گا تم اپنے باپ کے نہیں ہو ہوا سوال کیا رحیم بخش نے مولا عبد پیپر پہ لکھ کے دے دیا اگر تم اپنے باپ کے ہو تو سینے پر ہاتھ ناک کے نیچے باندھنے والی حدیث دکھاؤ صحیح حدیث دکھاؤ اللہ اکبر اب مولا عبد الحکیم کے بہت چکر بھی نہیں پڑتا تم جاؤ نک اب وہ بولوی طالب علم تو پریشان ہو گیا اور اگر جواب نہ دے تو اہل جو تھے نیم بولوی رہی مقصد اس کا منگ تم اپنے باپ کے بڑے ہی ہوئے کو یہ لائی دھنگ آ گیا مولانا ابد الخلیم سرد اس وقت دیوبند وغیرہ سے پڑھ کر کے آئے تھے بڑے جوش میں تھے حنفی عالم لکھنؤ سے پڑھ کر کے آئے تھے ان سے طالب علم ملا کہا کہ میں تم کو جواب تم ہماری مدد کرو گے کہا بالکل ہم تمہاری مدد کریں گے پورے کلکتہ میں ہنگامہ کہ اگر کوئی اپنے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث نہ دکھلایا تو اپنے باپ کا اور وہ مارکیٹ میں رہیم وقت صاحب ڈنڈا لے کے چلتے تھے گھومتے پھر رہے بھائی دکھا دو ہم مان جائیں گے مولا عبدالحلیم شرد چونکہ ان کے اساتذہ بڑے بڑے تھے لکھنؤ میں انہوں نے کہا طالب علم تو ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ دیں گے تو کہتے ہیں ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا زیادہ حدیث تو نہیں جانتا تھا چلیے پوچھا میں نے صاحب یہ حدیث کہاں ملے کہاں مسلم میں ملے گی کہاں ملے گی ارے نا کے نیچے ہاتھ مارنے والی حدیث صحیح مسلم میں پڑھے گی ملے گی کہاں مسلم تو ہمارے پاس تھی نہیں یہاں کسی لائبریری میں تھی میں نے بتایا پوری مسلم پہ ڈالی کہیں نہ کے نیچے والی حدیث ہم کو نہ ملی آئی بات سمجھ بھائی کون سی مسلم ہے جس میں حدیث نہیں اور اگر نہ ثابت کیا تو میں اپنے باپ کا نہ ہوا یہ موجود ہم کو بدنام کرے گا کہتے ہیں پریشان ایک ہفتے کی مہلت لیا میں نے میں ثابت کروں گا ایک میں ایک ہفتے کی مہلت چلو بھائی لے لو مہلت کہتے نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے کلکتہ کے جتنے محد مولما تھے سب کے پاس گیا تو ایک صاحب نے کہا میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے سارے مسلک بخاری و مسلم کی حدیث اوچے ہیں اور نماز کے مسائل دل باغ باغ ہو گیا کہ پڑوں گا لائیے اور جا کر کے اس رحیم بخش مولوی بھی گئے مکلک کے سر چھوڑوں گا اور کہہ کہ دیکھو میں اپنے باپ ہوں تو اپنے باپ چاہیں گے چلو بھائی کتاب دیا انتظار کر رہا ہوں دوسرے دن لائے تو فتح پوری دروازہ جو دلی کا ہے وہاں کے فکین نے کتاب لکھی ہمارے امام کے نزدیک یہ, یہ یہ رفول جدین کی حدیث عبداللہ بن مسود رفول جدین عبداللہ بن مسود نہیں کرتے سر اور جو ہاتھ باندھنے کی باری آئی تو لکھا ہی نہیں اس میں ہے ہی نہیں بس ہماری یہاں ہاں مرد ناک کے نیچے عورت سینے پر کہا کہ جب وہ اس کتاب میں نہ ملی انہیں جو کتاب دیا تھا ہم نماز کو اس میں ہے ہی نہیں وہ مسئلہ تو میں نے پھر پکڑا مولیوں کو کہتے سہن سی لیکن میں نے اب جس کتاب کا ہمارا اس کسی نے کہا بخاری میں ملے گی بخاری میں نے پڑھنا شروع کیا کہا میں تو حدیث جھوٹتا تھا ناپ کے نیچے ہاتھ والی بخاری میں لیکن جتنی حدیثیں پڑھتا جاتا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے تو پوری بخاری ہمارے خلاف ہے کہتے میں ڈھونڈتا تھا اور ملتا میں کچھ اور تھا مسلم پھر ملی. کہا کہ حدیث کی کتابیں ہے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث جھوٹے ڈھونڈے حدیث تو نہ بھی ملی لیکن میں اہل حدیث ہو گیا ایک اور مولا عبد الحلیم اہل حدیث ہو گئے اب مولا عبدالحکیم بنگالی پریشان وہ طالب علم پریشان ارے کیا ہوا تم کیا ہو گئے بھائی تم نے بنا دیا تم نے حدیث کی کتاب کبھی پڑھنے نہیں دیا تھا تمہارے ناگ کی نیچے والی حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں رفول جدید مل گیا دور سے مل گیا سب کچھ مل گیا لیکن ناگ گیری نیچے ہاتھ بانے والی حدیث نہیں ملی ان کے پہلے حدیث ہونی پر چونکہ حجیز کا منظر سما تھا لگ کلکتہ کا لیکن جب کلکتہ میں چرچا ہوا ارے حدیث پڑھتے پڑھتے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اب بڑا ہنگامہ لوگ ان کو پکڑتے پوچھتے کیا ہوا بھائی ہم کو کہیں سے پیسہ نہیں ملا یہ حدیث ہے میں نے پا... انہوں نے حدیث کی کتابیں لالا کر کے دی تھی برالح حدیث پڑھے پورے شہر کے اندر چرچا اور جتنے تماشا دیکھنے والے تھے ہر ایک نے سمجھ لیا کہ کے حق اہل بیچ ہی کتاب سننے پڑے اس طرح سے بڑا چرچا ہوا الحمدللہ پھر مونا عبدالحلیم الحلیم سر الر رحمت اللہ نے اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے کہنے کہ ابھی تک تو ہمیں سب کچھ پڑھا تھا اب حدیث پہنے دلّی جاؤں گا کلکتہ کو چھوڑا اور دلّی گئے میاں سیخ القر میاں ندی حسین محدید اللہ سے حدیث پڑی پھر اپنی ساری زندگی کتاب و سنت کی دعوت میں بزارا اور اہل حدیث ثقافتی میدان میں جو تاریخی کام کیا ہے ان میں سے ایک ثقافتی میدان کے ماں. ہمارے عالم کون ہے موناب الحری طرح پھر اسی طرح سے اس سرزمین میں کافی حرکتیں ہوئی یہاں تک کہ موڑا محمد صاحب جونا گگیر احمد اللہ علیہ نام سنا ہے انیس سو تیس کے اندر جب انہوں نے کتاب لکھی درایت محمدی ہدایت محمدی خدایا پر کتاب لکھی ہدایہ کے بڑے مسائل پیش کے کتاب و سنت کے خلاف اور یہ کتاب ہمارے ڈسٹرکٹ پرتاپگڑ میں پہلے پہنچی اور وہاں کے اہلدیشوں نے پرتاپگڑ کے ایلے ڈیشو نے پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا چیلن بات مار پیٹ تک پہنچی ہائی کورٹ میں کیس ہو گئے الہ آباد ہائی کورٹ میں پھر کتاب کس نے لکھی کھدایا کا آپریشن کس نے کیا اب ڈاکٹر ہی کرے گا کون کرے گا ڈاکٹر کرے گا مولا محمد صاحب جنا گدی سے وہ کریں گے مولا محمد صاحب جنا گدی نے کیا ہے کیس وہاں تھا حیدرآباد الہ آباد کا ہمارے یہاں تھا اور نہیں بھائی یہ ہائی کورٹ کا معاملہ نہیں بڑا جنجر سا ہے اس کو سب سے بڑے ہائی کورٹ لندن کے بعد کلکتہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں بھیج اللہ لاہو گھر بڑھ کا جھگڑا کھدایا کے مسائل کا جھگڑا کہاں دائر کیا گیا یہاں کوئی عبداللہ صاحب تھے بیچارے اللہ ان کو جلائے خیر دے ان کے یہاں ٹیڑا ڈالا جاتا تھا اور پانچ چھ نوجوان تلوار لیے حفاظت کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوتے تھے آخر کار شیخ الاسلام موڈا سرا اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتو اہل حدیث فتوحات ہاتھ میں کیا نہیں سوفی کی فوٹو ہاتھے حدیث کہیں لائبریری میں جا کو ہے نا بڑی تفسیر کے ساتھ نقل کرتے ہیں موڑا محمد صاحب جنا گڈی کی جب پیشی علاج کلکتہ ہائی کورٹ میں ہوئی تو پورے مسائل کو کھول کر کے رکھ دیا جج ایسے پکڑتا ہے کیا ہے ڈسی بولو گے بھائی اسلام یہ اسلام ہے ہندوستان کا جنا گدی نے کہا ہندوستان کریں ان کا یہ اسلام ہے ان کا یہ اسلام ہے حیرت میں پڑا آخر کار جج نے کہا جتنا لکھا سب صحیح لکھا حوالے سے اس کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا اختیار ہے مولانا محمد صاحب جنا گدی کو یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے بری کیا لیکن کلکتہ کے مسلمان یہ کھڑے ہو گئے روٹ پر آئے تو معاملے کو دبانے کے لیے جج نے پانچ سو روپیہ رکھا کہا بھائی دیکھو ہم نے ان پر جرمانہ لگا دیا تھا پانچ سو تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ پھر کلکتہ کے مسلمان جو ہے وہ ٹھنڈے ہوئے یہ میرے بھائی اس طرح سے آپ لوگ حرکت میں آئے ابھی حرکت میں ہے کہ نہیں بھائی بولو کلکتہ والو ہے کسی سو رہے ہو اللہ تعالیٰ اور حرکت میں پیدا کرے کیا کریں بھائی بند کرنا ہے دلائی دلائی دلائی؟ چلو الحمدللہ اس طرح سے معاملہ یہ حرکت میں آتے تھے لیکن ہندوستان کے اور علاقے جو تھے ماشاءاللہ حرکت میں آنے کے لیے انیس سو اکیس میں تقریبا یا انیس سو بیس اور اٹھارہ کے پہلے انیس اٹھارہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں تقویت ایمان کتاب کون سی کتاب تقویت المان یہ کتاب لکھی الحمدللہ اس کتاب کے لکھنے کے بعد تقریباً ان کے زندگی ہی میں دو کروڑ مسلمانوں نے صرف بداس سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیا لیکن یہ کتاب لوگوں کے لیے بڑی بھاری پڑی اب تقویت ایمان لکھ دینے کے بعد ابھی تو صرف دو پھر تھے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کے اہل حدیث اور احنا اب تقویت المان لکھ دینے کے بعد میرے بھائیوں بڑی مشکل آئی کہ اہن آپ کے دو گروہ اہل حدیث کو تو ایک ہی گروہ رہے اور قیامت تک ایک ہی گروہ رہیں گے کیوں بھائی دو ہیں آہ؟ اہل حدیثوں سے زیادہ اتفاق کسی میں ہو ہی نہیں سکتا جس کو ہم حلال کہیں گے وہی بھی حلال کہیں گے وہ یہی بھی حلال کہیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا سے لین دین میں کسی کے لیے اختلاف ہو جائے وہ تو یہاں باپ بیٹے میں بھی ہوتا ہے لیکن عقیدے میں منہج میں مسائل میں شیخ الاساحمتہ ماں کہتے ہیں اہل حدیثوں سے زیادہ اتفاق کائنات میں کسی کے اندر نہیں پائے جاتا ہر ایک کا نظریہ ٹھیک ہے دعو اسلو منہچ سب کا ایک ہوتا اب وہاں دو فرقے ہو گئے ایک فرقہ تسویت المان کو مانا مانا تائید کی جن کو کہا گیا دیوبندی کیا کہا گیا دیوبندی اور ایک تھا آستین چڑھا کے کھڑا ہو گیا اور کہا تسویت المان لکھنے والا بھی کافر اس کا باپ بھی کافر پھر بھی کافر हाँ? اور بڑے جوش میں آئے اور تقریب ایمان کی مخالفت میں یہ کون سے لوگ تھے لوگ تھے ان کو کہا جاتا ہے برلوی یا رضا خانی اپنے آپ کو کہتے اہل سون ن جماغ آئی سمجھ اور سب سے بڑا اختلاف جس نے کیا مونا فضل حق خیرآبادی پھر ان کے بعد ان کے مخالفت شروع ہوئی خیر خیرآباد سیتاپور سے کہاں سے سیتاپور کا ایک قصبہ ہے جہاں یہ دریاں سترنگی بنائی جاتی ہے وہاں سے مخالفت شروع کیا الحمدللہ جہاں سے مخالفت شروع ہوئی تھی آج وہاں بھی اہل حدیث جامع مسجد بن چکی ہے دیکھا کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم کہ نہیں پہنچے ہیں بھائی جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں الحمد للہ اور کیسے پہنچے وہ بھی بڑی عجیب سے بات ہے کچھ نوجوان ہیں لڈیس ہو گئے صرف وہاں آباد میں تو پہلے تو لوگوں نے کہا مسجد میں نہیں آؤ جاتے رہے تو آخر میں قبرستان کے قریب ایک بڑی سی مسجد تھی روڈ پر سارے خوراکی لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے مسجد آباد بھی تو وہاں جائے گی تو کوئی مردہ ہم کو پکڑ نہ لے <laughs> مسجد انہوں نے بنائی ہے ہاں؟ مردہ کہیں پکڑ لے گے کسی کی روح آ جائے گی ہم پر اللہ اکبر کہا بھائی ایسا کرو اللہ کے واسطے ہماری مسجد چھوڑ دو وہ بس اتنے ہو اور سوچے تھے بڑے بڑے وہ بزرگ وہاں مضمون ہیں وہاں آدمیوں کا بیڑا وہ گر پکڑ دیں گے ہمارا کیلا مرغے کچھ نہیں کر سکتے آیا آباد کیا آج سب سے بڑی مسجد اہل حدیش مل گئی میرے بھائی جہاں جہاں جو بھی مخالفت کرتا تھا آج اللہ نے ان کے گھر میں بس کے اہل دیس پہنچا دیا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے بہرحال دوستو اب دو گروہ ہو گئے دیوبندی اور بریلی اہل دِس اپنا کام کرتے رہے الحمدللہ جب اٹھارہ سو انیس سو اکیس میں گئے اور سال بھر کے بعد جب حج کر کے لوٹے یہ لو تو اس وقت سب سے بڑا سنہرا دور جس کو کہا جاتا ہے تحریک کا کس کا تحریک جہاد سکھوں سے جہاد کرنے کے وقت جب جہاد کرنے کے لیے پنجاب گئے تو وہاں سے پورے ہندوستان میں مبلگین بھیجے گی کون بھیجیں گے مبلگین اور دوان شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید یہ دونوں مین آدمی تھے ان دونوں نے مل کر کے فیصلہ کیا ہم لوگ یہاں جہاد کریں گے سکھوں سے اور کچھ علماء کو پورے متحدہ ہند کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیا جائے اور ان کا دو کام ہوگا ایک تو صرف بدعات کے خلاف تقریر کرنا نصیحت کرنا اور نمبر دو یہ بڑا کام ہوگا کہ فنڈ اکٹھا کر کے مجاہدین کو کے پاس رقم بھیجیں یہ دو کام الحمد اس میں تقریبا ہم نے دیکھا بارہ مبلک بھیجے گئے تھے جی. کتنے بارہ اللہ اکبر بارہ مبلک بھیجے گئے کہاں دعوت اور پورے بر صغیر کے اندر کچھ کو بنگال بہار کچھ کو یو پی کچھ کو سی پی کچھ کو یہاں وہاں پورے ہندو. متحدہ ہندوستان کے اندر بھیج دیے اور اللہ کا کرنا میرے بھائیوں یہ تھا ہم نے جب نام پڑھا تو بارہ میں سے تقریباً دس خالی حدیث تھے اللہ نے کیسی مطلب کتنے تھے کوئی دعوت کرنے والا تھا ہی نہیں تقریباً دس اس میں کون تھے اہل حدیث مولانا ولایات علی اور مولانا عنایت علی صادق پوری رحمت اللہ نے تو بہار اور بنگال کے علاقے میں بھیجا گیا جن کی وجہ سے یہ پورے علاقے میں کتاب و سنت کی دعوت عام ہوئی اور آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل حدیث ہے تو بنگال کے اندر ہے کہاں ہے اسی لیے شیخ الاسلام ہونا سنا اللہ عمر رحمت اللہ علیہ کہتے جب میرا دورہ بنگال کا ہوا گاؤں گاؤں میں گیا تو اہل حدیث ہی ملتے ہیں حیرت ہوئی میں نے لوگوں نے کہا کیسے السلے کا بھائی مونا ولایات علی عنایت علی سادی پوری کی برکت ہے یہ دو بنگال اور بہار میں کام کیے آگے بڑھو یو پی میں یو پی میں انہوں نے جہاں بہت سارے دو آد بھیجا تھا ان میں ایک مونا جعفر علی رحمت اللہ نے دیکھو جعفر علی اور مونا جعفر علی جو ہیں یہ اصل میں ان کے منشی تھے ان اہل حدیث بنے اور آ کر کے گونڈا بستی کا نام سنا ہوگا گورکھپور گونڈا بستی فیض آباد لکھنؤ آج پورے علاقے میں جو مسلق اہل حدیث کا بول بالا ہے گاؤں گاؤں مسجدیں اور مراکین ہے یہ برکت کس کی ہے یہ حرکت کس نے پیدا کیا یہ جوش اور خروش کہاں سے آیا مولانا جعفر علی بستوی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے نا یو پی کے اندر بھی پھر یو پی ہی میں مولانا عبداللہ اللہ صاحب الہ آبادی چاروبیاں الحمد الحمدللہ یہ وہی ہیں جو آزم جونپور، آزم گڑھ بلیا چھپرا بنگال اور ادھر آسام تک آتے رہے اور مین جگہ ان کی بنگال تھی یو پی بہار کو انہوں نے کور کیا کہ نے عبد اللہ چھاؤ میاں رحمت اللہ نے سی پی جو سینٹر کیا کہتے ہیں کو مدھیہ پردیش ایم پی ایم के کے را کے نے مولانا اللہ ابر اولاد حسن کنو جی نواز صدیق حسن کا وہ بالک نام سنا ہے سنا ہے صدیق حسن ہاں. ان کے بعد مولانا اولاد حسین کنو جی کو بھیجا اور یہ بڑے عالم تھے سیاہ تھے سیاہ سے سننی بنے سننے سے پھر اہلے حدیث تو بڑا رنگ انہوں نے دیکھا تھا سمجھ گئے نا بھاگنے کا راستہ کہاں کہاں ہے دم دبا کر کے سب ان کو واقف تھے انہوں نے خوب دبا کر کے تبلیغ کی یہاں تک نواب صدیق حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے حساب سے کم سے کم میرے والد کے دعوت و تبلیغ سے کم سے کم دس ہزار ہندو مسلمان ہو گئے تھے کتنے آج پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کیا تم لوگوں نے ہم نے یہی کیا کہ ہمارے ایک ہی عالم نے کتنا مسلمان بنایا دس ہزار ہندوؤں کو مسلمان بنایا ذرا سوچو اہل حدید جماعت کی برکت کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے نے عقیدہ صرف سے توبہ کر کے تو ہند سمانس لاہ کی وہ تو ان پر شماری نہیں ہے میں نے شمار سر کس کا کیا ہے جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے یہ برکت تھی میرے بھائی دعوت و تبلیغ کی یہ پورا علاقہ انہوں نے کور کیا رہی بات حیدرآباد ساؤتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا وہاں بھیجا گیا سب سے پہلے مولانا اٹھارہ سو انتیس عیسوی میں یہ سب کام ہو رہا تھا اٹھارہ سو انتیس عیسوی میں مونا ولایات علی صادق پوری کو بھیجا گیا کہاں حیدرآباد حیدرآباد سکندر آباد ظہیر آباد نظام آباد یہ انڈیا میں بہرحال پھر تقریباً آٹھ مہینے کے بعد مونا محمد علی رام پوری رحمت اللہ رے کو بھیجا گیا حیدرآباد سے چنائی مدراس تک کتاب و سنت کی دعوت اور انشاءاللہ موقع اللہ بتائیں گے پھر کہ میں کیا کیا ہوا اس طرح سے الحمد دعوت و تبلیغ پورے بر صغیر کے اندر پھر بامبے کا معاملہ تھا مہاراشٹر کا الحمد للہ موڑا محمد علی رام پوری رحمت اللہ نے اور آپ کے بہار ختم ہوتے ہی بہار اور یو کے بارڈر پر ایک بہت, بہت بڑا دشتی کے غازی پور غی پور کے رہنے والے موڑا عبداللہ اللہ بریدا رحمت اللہ نے اور ان کے بھائی موڑا رحمت اللہ کو ان لوگوں کو بامبے ناسک مالیگاؤں اورنگ ان سارے علاقوں میں دعوت و تبدیلی کے لیے بھیجا گیا اور ان بزرگوں کی یادگار ابھی موجود ہے کبھی بامبے نائے مدن پورا میں بنگالی مسجد کا نام سنا ہوگا بنگالی مسجد بنگالی جماعت آج تک نہیں ہے وہ یہاں سے حج میں جاتے ہوئے جو کافی بنگال سے نکلا تھا اس نے مونا عبداللہ صاحب جھاؤ تھے وہاں رہ کر کے انہوں نے تبلیغ کی بامبے میں اتر گئے حج میں جانے کے پہلے پہلے کچھ دن قیام کیا دعوت تو تبلیغ کی ایک جماعت اہل حدیث بن گئی تو انہوں نے مسجد کو قائم کیا وہی پورے مہا اس علاقے تب مرکز تھا اٹھارہ سو انتیس میں اور وہی مسجد بنگالی مسجد سے آج مشہور ہوئی ہے اس طرح سے میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے اندر اٹھارہ سو انتیس تک اٹھارہ سو انتیس تیس تک پورے بر صغیر کے اندر کتاب سنت شروع ہو گئی تھی اہل حدیثوں نے پورے ملکوں کو حرکت میں لیکن اتنا نہیں لایا کہ دلدل آ جائے لیکن حرکت پیدا کر دی ہر جگہ لوگوں میں شوش پیدا ہوا ہر جگہ کے لوگوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے کتاب و سنت کی دعوت پھر ایک عالم اور تھی تکویت المان پڑھے اہل حدیث ہو گئے کتاب و سنت پر امر کرنے لگے ان کو افغان بھیجا گیا کہاں بھیجا گیا بھائی دیکھو آج لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے پیدا بھی تو انگریز دلی میں پہنچا بھی نہیں تھا لیکن ہم کام کر رہے تھے हा? انگریز پیچھے ہے اور ہم آگے اس کا مطلب انگریز ہم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تھا مارو ان کو हा? ان سے ہمیں خطرہ ہے اسی لیے ہمیں ہماری دشمنی میں ہم کو ڈھونڈتے گیا تھا حبیب اللہ کنہاری رحمت اللہ نے یہ حنفی عالم تھے جسود ایمان کہا اور اس طرح سے جب اہل ہو گئے تو ان کو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے دعوت و تبریف کے لیے تحریک کے اہل حدیث کے لیے کن کو بھیجا حبیب اللہ کنٹھاری حبیب اللہ کندھاری رحمت اللہ لے گئے اور وہاں جانے کے بعد الحمدللہ للہ افغان کتاب و سنت دعوت دینا شروع کیا عبداللہ غزروی گزربی رحمت اللہ نے اہل حدیث ہوئے بارہ بیٹے اور پندرہ بیٹیوں کے ساتھ کتنے یہ سب بیٹھے ہی میں کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو ارے ان کو کہو دو اس سے نہیں اور تم اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کرو دیکھا کتنے بیٹے بارہ بیٹے پندرہ بیٹیاں یہ سارے لوگ پہلے بیس ہو گئے اس طرح سے افغان میں بھی تحریک تحریر شروع ہو گئی میرے خیال سے اگان کا وقت ہو رہا ہے کتنا باقی ہے بھائی نہیں میرے خالی کچھ چاہے وہ کبھی انتظام ہے کیا ہے نہیں بتائیں بتائیںونکہ اب شروع کریں لمبا جائے نہیں پانی ہاں چھوڑ دیں وزیر ہاں بھائی بھیڑ لگ جائیں گی نا لیکن یاد رکھنا کہاں تک پہنچیں گے کہ واپس چلے جائیں گے وزو ہاں پہنچ گئے ہیں نا افغانستان تو پھر دلی آئیں گے سوہار کل موبائل ہنس اتھی چلے